وسمر کلریل اجل اللہ له الملک تدون من ما من کتمیر لا يسمع ولو نیونی تملہ مستک پی گوح سو تو ہونی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور اسی نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو یہ دونوں چل رہے ہیں ایک مدت مقرر کے لیے جس کی یہ ساری کاریگریاں ہیں وہ ہے اللہ رب تمہارا اسی کے لیے ہے بتا درس میں یہ بیان ہوا کہ تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ اور تمام جرائم میں سے غلیظ ترین جرم شرک ہے جس کی قباعت کو اور جس کی غلاظت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے واضح فرمایا کہیں اس کو ظلم عظیم قرار دیا ان نشر کا ظلم عظیم اور کسی مقام پر اس جرم کو ناقابل معافی قرار دیے کہیں کہا کہ اگر کسی آدمی سے اس جرم کا ارتکاب ہو گیا تو ہم اس کے باقی اعمال بھی برباد کر دیں گے کسی جگہ پہ اس جرم کے مرتکب آدمی کو نجس کرا دیے ان مشرق نہ جس فلا یک المسجد الحرام ہر گناہ گار ہمارے گھر میں آ سکتا ہے ہم اسے اپنی رحمت کی چادر کے نیچے ڈھانپ لیں گے لیکن مشرک آدمی میرے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتی کسی جگہ پہ اپنے پاک پیغمبر کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو اتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ اگر اس جرم کا مرتکب آدمی دن توبہ کیے مر جائے تو تمہیں اس کی مغفرت کے لیے لب کھولنے کی اجازت دی کہیں کہا انہوں میں یشرک رک فق ہر عليه علیہ جس نے میرے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا اس پر میں نے اپنی جنت حرام قرار دی دیار اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے فرمایا سوئی کے ناکے میں سے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ کہا جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح مشرق بھی میری جنت میں نہیں آ سکتی یہ اکبر القبائر ہے زنا چوری غیبت جھوٹ بولنا کم تولنا ملاوٹ سوت شراب اپنی اپنی جگہ پہ بڑے جرم بڑے میں حتی کہ قرآن نے ایک جگہ پہ کہا جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا میں اس کو جہنم میں ڈالوں قتل سے منع کیا ڈرایا زانیوں کو شراب نوش کو سود خور کو اپنی اپنی جگہ پہ یہ سارے جرم ہیں لیکن اکبر القبائر اور تمام گناہوں میں سے غلیز ترین گنا جسے شریعت نے بیان کیا وہ شرک ہے اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا اتنی بات جو میں نے اب تک بیان کی یہ متفق علیہ مسئلہ ہے ہر مولوی کہے گا شرک بڑا ظلم ہے ہر پیر کہے گا کہ شرک بڑا گنا ہے ہر فرقے کا عالم کہے گا کہ شرک ناقابل معافی جرم جتنی چیزیں میں نے اب تک بیان کی ہیں کوئی کلمہ پڑھنے والا عالم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے میری ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا جو میں نے کہا ہے وہ بھی یہی کہے شرک ظلم عظیم ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے مشرق کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے یہ سب مانتے ہیں بات جو آج کی محفل میں میں اگلی سمجھانے لگا ہوں کہ شرک ہے کیا یہ کوئی کوئی بتائے گا ورنہ دوسرے غلط بتائیں گے میں وہ غلط والی بات بھی کر دوں گا انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیے ہر گناہگار گار جب تا ہے تو اسے گناہ سمجھتا ہے زانی زنا کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا ہے گنا ہے خلاف شریعت کام کا ہے چور چوری کر رہا ہے اسے پتا ہے یہ گنا کا کام ہے اور یہ خلاف شریعت ہے ہر گناہ کا مرتکب صادر ہونے والے گناہ کو گنا سمجھتا ہے اسے پتا ہے اس کی سزا ملنی ہے میں خلاف شریعت کام کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا شرک کرنے والا جو اتنا گنونا جرم کر رہا ہے گلیز ترین جرم کر رہا ہے وہ اپنے اس گناہ کو گناہ وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں شرک کر رہا ہوں کبھی نہیں تسلیم کرے گا اس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا شرک ظلم اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں ہماری حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے مسلم اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرقین مکہ ابو جہل اور ابو جہل کی پوری جماعت جو بتوں کے پجاری ان کے سجدے کرتے ہیں ان کو تقسیم کا اختیار دیتے قسمت کی تقسیم لیکن جب ابو جال اور ابو جال کے ساتھی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے تو بیت اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے مشرقین مکہ جو طلبی پڑھتے ہیں وہ مسلم میں لکھی ہوئی ہے مشرقین مکہ کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک شریک لکا کون کہہ رہا ہے شرق بولیے شرق ان کے شرک میں ہے شک آپ کو معلوم ہوتا ہے ابو جال کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہوں حالانکہ وہ کیا تھا مشرق شرق مشرق شرق تھا؟ شرق لیکن وہ کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک لا شریک کا لک لبیک مولا میں آ گیا اے اللہ میں حاضر ہو گیا لا شریک لکا تیرا بتوں کے سجدے کر رہا ہے ان کے نام کی نیازیں دے رہا ہے قرآن بیان کرتا ہے وجا آلو لما ذرا منل ہرس والانعام وہ کھیتی ہرس کہتے ہیں کھیتی کو کھیتی جو ان کے گھر میں کٹ کے آتی والانعام اور چوپائے جو بڑھتے رہتے بھیڑے بکریاں گائے اونٹ قرآن کہتا ہے اپنی کھیتی میں اور جانوروں میں جو آلو نصیبہ ایک حصہ کس کا نکالتے लिल्ला, लिल्ला। جو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ابو جال اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا اللہ کو پکارتا ہی نہیں تھا آئندہ درس میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ یہ اس درس کا ہمارا موضوع نہیں آئندہ درس پہ یہ گفتگو کریں گے ابو جال کا شرک کیا تھا وہ کیوں مشرق تھا قرآن نے اسے کیوں مشرق قرار دیا اس کا کیا جرم قرار دیا قرآن نے لیکن ضمن ایک بات کہہ رہا ہوں کیا کہتا ہے یہ حصہ ہے للہ کس کے لیے ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتا اور پھر کہتا ہاضا لشور کا اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا آگے اللہ تعالیٰ ان کی خباصت کو بیان کرتا ہے شریکوں کے حصے کو جہاں جہاں انہوں نے تقسیم کرنا ہوتا اور اللہ کے حصے کو جہاں جہاں تقسیم کرنا ہوتا اگر شریکوں والا حصہ ختم ہو جاتا تو کہتے اللہ, حصے جو کچھ ادھر اللہ والے حصے میں سے کچھ اس پاس پا چھٹو شریک والے پاسے اور اگر اللہ والے حصے کو دیتے دیتے وہ حصہ ختم ہو جاتا تو وہ کہتے شریکوں والا حصہ اس طرف نہیں ڈالنا پیران دی مار پہ جائے گی بزرگوں کی مار پڑ جائے گی بزرگ ناراض ہو جائیں گے سادہ حصہ ادھر چھڑے آجے. یہ قرآن ان کو بیان کر کے آخر میں قرآن کہتا ہے سا ماں یا کمول اور کتنے برے فیصلے کرتے میری تم نے یہی قدر کی کتنے برے تم فیصلے کرتے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے ابو جہل اور مشرقین شرک نہیں کر رہے تبھی تو وہ کہتے ہیں مولا میں حاضر ہو گیا میں آ گیا لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہاں سے جو بات ہم نے آگے چلانی ہے اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا ظاہر بات ہے میں آج پون گھنٹے میں تو پورا قرآن آپ کو نہیں سنا سکتا میں وضاحت نہیں کر سکتا لیکن بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں گا شرک کیا ہے اور میں اپنے طور پر نہیں بتاؤں گا استدلال پر میں اللہ کا قرآن پیش کروں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد تو کسی بندے کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ بندیالوی صاحب نے اپنے طور پر شیرک کی تعریف کی ہے جی کہ اس کا نام شرک ہے میں بتاؤں گا کہ قرآن کس کو شرک کہتا ہے اس کے بعد تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں رہنی ایک میں قرآن سے حوالہ پیش کروں گا اور دوسرا حوالہ میں پیش کروں گا امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہی شریعت کی دو سب سے بڑی اتھارتیاں ہیں ایک اللہ کا قرآن اور ایک میرے نبی پاک کا فرمان میں ایک حوالہ قرآن سے ایک نبی پاک کے فرمان سے پیش کر کے آپ کو سمجھاؤں گا قرآن نے شرک کس کو قرار دیا ہے اور نبی پاک نے شرک یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ میں مکمل شرک کی وضاحت کروں اور مکمل تفسیر کروں آپ کے سامنے ذہن میں رکھیے گا توجہ کیجئے گا لوگ سمجھتے ہیں دو اللہ ماننے کا نام شرک ہے لوگ سمجھتے ہیں دو خالق ماننے کا نام شرک ہے دو رازق ماننے کا نام شرک ہے دو رب ماننے کا نام شرک ہے دو الہ ماننے کا نام شرک ہے دو رب ماننے کا نام شرک ہے لوگوں کے ذہن میں شرک کی یہ تعریف ہے مشرک وہ ہوتا ہے جو یہ کہے اللہ بھی خالق ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے اللہ بھی رب ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی رب ہے اللہ بھی رازق ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی رازک ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ کے سوا کو اور بھی پیدا کر سکتا ہے تو اس کا نام شرک ہوگا یہ لوگوں کے زین میں عام طور پر شرک کے متعلق بات بیٹھی ہوئی ہے دو رب ماننے کا نام شرک ہے دو اللہ ماننے کا نام شرک ہے دو خالق ماننے کا نام شرک ہے دو رازک ماننے کا نام شرک ہے اس کا نام شرک ہے دیکھیے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اور یہ سب سے بڑا شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو خالق ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو رازک ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو رب ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو مالک ماننا یہ بھی شرک ہے اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں جبکہ ہو وہ, جب وہ اللہ مانتے تھے یہ سب کچھ کہ وہ قائل تھے معلوم ہوتا ہے اس کا نام تو شرک نہیں ہے پھر قرآن نے کس کو شرک قرار دیا گیا ہے توجہ کیجئے میری اس بات پر جس طرح اللہ کے سوا کوئی اور خالق ماننا شرک ہے جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو روزی شرک ہے جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو خالق ماننا شرک ہے جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو رب ماننا شرک ہے قرآن میرے سامنے ہے اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو مصیبتوں میں اس نظریے سے پکارنا کہ وہ غائب آنا میری پکار کو سنتا ہے یہ بھی کیا ہے, شرک, شرک, شرک, ہے. شرک. شرک ہے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا صدا لگانی آواز لگانا مدد کے لیے پکارنا یالی مدد کا نعرہ لگانا اس نظریے کے ساتھ کہ بغیر کسی بغیر کسی ویرلیس کے اور بغیر کسی اسباب کے حضرت علی میرے اس نعرے کو سنتے ہیں اور مدد کرنے پر قادر ہیں یہ یا علی مدد کہنا کیا بن جائے گا شرک بن جائے گا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا کسی کو صدا لگانا ہے گے بندہ تصویریں کہاں آتی ہیں یہ ٹی وی سے سب کچھ ہو سکتا تھے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتی یہ بغالت دیتی ہیں لوگ میں نے کہا بغیر اسباب کے بغیر وسائل کے بغیر ویرلس کے بغیر فون کے بغیر کسی تار کے بغیر کسی اسباب کے غائبانہ پکارے سننے والا کون ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہے اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ بغیر کسی اسباب کے اور بغیر کسی وسائل کے اور بغیر کسی ویرلس کے اور بغیر کسی ٹیلی فون کے فلان بزرگ بھی میری پکار سنتا ہے چاہے زندے کو پکارے یا مردے کو پکارے یہ شرک ہے بزرگ بیٹھا ہوا ہے لاہور میں یہاں سے بندہ ٹیلی فون میں اس سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے ٹیلی فون ہے ویئرلس ہے واسطہ ہے بات سن رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے بغیر ویرلس کے بغیر تار کے بغیر اسباب کے لاہور میں بیٹھا ہوا میرا پیر اس کو یہ طاقت ہے کہ میں گفتگو کروں تو وہ میری گفتگو کو سنے یہ پیر کی صفت نہیں ہے یہ صفت, عمد صفت عمد کس کی العلیم بہوسمی ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا کون ہے اللہ یہ اپنی صفتے کیوں ذکر کی اللہ نے جو اور بھی سنتے ہیں تو اللہ کو کیا ضرورت تھی ان سفتوں کے ذکر کرنے کی اگر تیرا بزرگ بھی سنتا ہے تیرا پیر بھی سنتا ہے ولی بھی سنتا ہے اگر حضرت علی بھی سنتے ہیں حضرت حسین بھی سنتے ہیں نبی پاک بھی سنتے ہیں پیران پیر بھی سنتے ہیں خواجہ اجمیری صاحب بھی سنتے ہیں اور حضرت علی حجمیری صاحب بھی سنتے ہیں اور جناب شاہ رکن عالم صاحب بھی سنتے ہیں سلطان باؤ صاحب بھی سنتے ہیں با جزید بستانی صاحب بھی سنتے ہیں اگر اللہ کے سوا نبی اور ولی اور فقیر اور شہید غائبانہ میری پکار کو یہاں بغیر وسائل کے سنتے ہیں تو پھر اللہ نے اپنی صفت سمیع کا کیوں ذکر کیا کبھی نہیں سوچا آپ وہ جو کہتا ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ معلوم ہوا اللہ کے سوا کسی کو غائبانا اس عقیدے سے پکارنا کہ غائبانا بغیر وسائل کے میری بات پھر ذہن میں رکھیے گا مثلاً وہ بندہ سامنے کھڑا ہے میں اس کو کہتا ہوں اوہے فلا یہ شرک ہو جائے گا نہیں کیوں یہ غیبیانہ بکار نہیں ہے وہ بندہ میرے سامنے ہے میں نے لاؤٹ سپیکر پہ پکارا باہر سڑک تک आवाज चली گئی یہ شرک نہیں ہے میں نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنی بات لندن تک پہنچا دی یہ شرک نہیں ہے میں نے وائرلیس کے ذریعے اپنی بات سعودیہ تک پہنچا دی یہ شرک نہیں ہے ذہن میں رکھیے مولوی مغالطہ دے کر مار دیتی ہیں لوگوں کو بغیر وسائل کے بغیر اسباب کے غیبیانہ پکارے سننا کس کی صفت ہے اس صفت میں اگر کسی کو شریک کرے گا تو کیا بنے گا شرک بنے گا شرک بنے گا اور ثابت نہیں میں کر سکا آپ کی مرضی سفر نمبر تین سو چورانوے سورت کا نام سورت فاتح بائیسواں پارا ہے آیت نمبر ہے پارہ 13 آیت نمبر ہے لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی جتنے ترجمے کی آیتوں کے میں پس منظر میں ضرور گیا ہوں یہاں بھی میں پس منظر میں ضرور جاؤں گا اس کے سوا لطف نہیں آئے گا ایک جملے کا آگے جو اللہ ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں اس آیت میں جب تک ہم پیچھے نہیں پڑیں گے اس جملے کا لطف نہیں آئے گا اللہ آگے جا کے کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ جا کے کہنا چاہتے ہیں میرے سوا جن کو پکارتے ہو میرے سوا جن کو پکارتے ہو پکارتے ولزینا تدا تدا دد دعا اوان دعا پکارنا صد مارنا سورنا وزینا تدا وزینا تد اونا مندونی جن جن کو بھی پکارتے ہو مندونی کس کے سوا اللہ کو بھی پکار لیتے ہو اور اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو یہودی حضرت ازہر کو عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ مائی مریم کو مشرقین مکہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو لات منات کو عزہ حبل کو قرآن کہتا ہے جن جن کو تم پکارتے ہو میرے سوا اور تم انہیں حاجت روا سمجھتے ہو مشکل سمجھتے ہو ہو تم کہتے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں تم کہتے ہو وہ پتھریاں باہر نکال دیتے ہیں تم کہتے ہو وہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں تم کہتے ہو وہ چھپر پھاڑ کے دیں چھپر فاڑ کے دے دن ان کو بڑی قوتیں حاصل ہیں بڑی طاقتیں حاصل ہیں اور جی بڑیاں طاقت آلے نے بڑیاں قوت آلے نے انہوں اللہ نے بڑیاں طاقت دیتی اللہ نے فرمایا تدعون من دونہی جن جن کو میرے سوا پکارتے ہو دہائیاں ہو مشکل کشا مانتے ہو حاجت روا مانتے ہو ان سے مرادیں مانگتے ہو ان کو لجپال کہتے ہو لجپال عزتیں پالنے والے ان کو دستگیر کہتے ہو ان کو داتا کہتے ہو ان کو گنج بخش کہتے ہو خزانے بخشنے والے گنج بخش کا کیا میں نے خزانے بخشنے والے داتا کا مینا دینے والے داتا کا مینا جھولی بھرنے والے جن کو داتا کہتے ہو گنج بخش کہتے ہو دستگیر کہتے ہو غو سے اعظم کہتے ہو غریب نواز کہتے ہو جن کو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے ہو جن سے اولادیں مانگتے ہو اور کاروبار میں برکتیں مانگتے ہو بیماریوں میں شفائیں مانگتے ہو اور کہتے ہو وہ مالک ہیں بڑی قوتوں والے ہیں بڑی طاقتوں والے ہیں اللہ نے فرمایا مَا ما ما کا تو آج کل آپ کو بڑا پتہ لگ رہا ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روزہ کھولتے ہیں اور افطاری کے وقت آپ کھجور ہے کھاتے ہیں کھجور کی گٹھڑی کے اوپر خجور کی گٹھڑی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے عربی میں اس کو کتمیر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ان کو سمجھتا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں وہ کھجور کی گٹھڑی کے اوپر باریک پردے دے مالک بھی کوئی واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان وہ ایک پردے کے مالک بھی کوئی نہیں تو یہ مالک نہیں تو پچھلی آتے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا نا جب اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے. ذرا دیکھئے میں ذرا چلتا جاؤں گا ترجمہ آپ کو سناتا چلا جاؤں گا آپ کے ذہن میں بیٹھے گا کہ پیچھے اللہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں بارش برسانے سے پہلے ہوا کو چلانے والا میں واللہ الذی ارسل الرياح فتصیر صحابا پھر بادلوں کو تمہارے اوپر لے کے آنے والا میں فسق نہو الی بلد میت پھر بادلوں کو بنجر اور سوکھی ہوئی زمین کی طرف ہانکنے والا میں یہ ہانکنے والا میں فاہینا بہی بہل ارضہ بعد موتھا اور زمین کے سوکھ جانے کے بعد بارشیں برسا کے اس کو تر تازہ کرنے والا میں